اِنَّ قارون بے شک قارون کانا من قومی موسا یہ موسا علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ منی اسرائیل میں سے تھا یہ موسا علیہ السلام کی چچا یس ہر کا بیٹا تھا یعنی موسا علیہ السلام کا چچا زاد بھائی یہ بڑا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ سورج جب روشن ہوتا تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا یہ شکیل تھا اس کا نام لوگوں نے منور رکھا یہ بڑا نیک و پہلے جب غریب تھا تو بڑا نیک و سالے تھا تورید کا بڑا اچھا قاری تھا جب یہ تورید کی تلاوت کرتا تو لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے مگر جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس کے تیور بدل گئے آج بھی یہی یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لیے مال بڑا نقصان دہ ہوتا ہے کہ مال کی فراواری میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ منافق بن گیا فا پس اس پر ان پر سرکشی کی بغاوت کی حضرت موس علیہ سلاۃ کے کو یہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ نبوت رسالت آپ کو ملی حضرت ہارون وہ مصباح خانے کے سردار مقرر کیے گئے یعنی قربانیاں لوگ حضرت ہارون کے پاس لاتے آپ قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے کہ آپ دعا کرتے تو آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتے تو کہا کہ آپ دونوں بھائیوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا اور میں بھی تو آپ کا چچاد بھائی ہوں آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت ہارون کو کچھ نہیں دیا سب اللہ نے دیا ہے تو کہنے لگا یہ تو نورے یہ تو آپ مجھے اس طرح کی باتیں کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنی لاٹھی لاؤ حضرت ہارون اپنی لاٹھی لائیں اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگ بھی خشک لاٹیاں اور ٹہنیاں لے کر آئیں پوری رات وہ گھڑ دیں اللہ کی عبادت کریں جس کی عبادت مقبول ہوگی اس کی لاٹھی اس کی ٹہنیز سر سبز اور شاداب ہو جائے گی ساری رات قارون بھی عبادت کرتا رہا اور حضرت ہارون بھی عبادت کرتے رہے لیکن قارون کی ٹہنی خشک رہی اور حضرت ہارون کی خوشک جو ٹہنی تھی وہ درخت بن گئی اور اس میں پھول پیدا ہو گئے تو اس نے اپنی بہت زیادہ انعنیت کا مسئلہ بنا لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ گویا کہ حضرت موسی علیہ السلام نے مجھے تمام بنی اسرائیل کے سامنے ذلیل رسوا کر دیا تو اس نے ایک سونے کا محل بنایا اور دن رات یہ بنی اسرائیل کو کھانا کھلاتا لوگ اس کے بعد جمع ہوتے لوگ اس کی چاپلوسی کرتے یہ کس سے کہانیاں سناتا اور لوگ ہنسی مذاق کرتے تو ان لوگوں کے درمیان اس نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ یہ لاٹھی حضرت موسا علیہ السلام نے اس ٹہنی کو سرسد سر و شاداب درخت اپنے جادو کے زور پر بنایا تو یہ گویا کے کافر ہو گیا کہ نبی کا مزاق اڑانا کفر ہے لیکن حضرت محسن علیہ السلط وسلام اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے اسے سمجھاتے رہے اب زکوۃ کا حکم آیا بڑی سرائیل پر لازم تھا کہ 25% فائیو پرسینٹ دی جائے ہم پر ہے ڈھائی فیصد ان پر تھا 25 فیصد لیکن قارون پر آپ نے اپنے اختیار سے یہ نرمی فرمائی کہ ایک ہزار درہم میں سے ایک درہم تجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے یعنی ایک ہزار میں سے ڈھائی سو بنتے ہیں جو تمہیں دینے ہیں لیکن اس کے لیے آسانی تھی کہ ایک ہزار میں سے صرف ایک دے اس نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب آپ نے مال کا حساب کیا تو یہ بہت بڑی رقم بن گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کو کہا جائے کہ آپ کو ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار روپے دینے ہیں تو کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب زیادہ مالدار ہوگا اور اسے کہا جائے ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ زکات دینی ہے تو کہتے ہیں ایک ارب میں سے ڈھائی کروڑ تو کہتا ڈھائی کروڑ تو اس نے جب حساب لگانا تو بہت بن گئی تو پھر اس نے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کو بدنام کرنے اور موسا علیہ سلاط والسلام کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا قرآن مجید اشاق فرماتا ہے وہ آتے ہو منل القنوزی اور ہم نے قارون کو وہ خزانے دیے کنوز کے معنی خزانے ماں ان نہ کہ جس کی کنجیاں چابیاں مفات کے معنی چابیاں لتا نو بھاری تھیں بال عسبتی الل قوا ارل کے معنی مضبوط عثو کے معنی جماعت مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی یعنی چالیس یا ستر اونٹوں پر اس کی چابیاں خزانے کی لادی جاتی تھی ازرغور کریں اگر ہماری ایک الماری ہے اس الماری کی ایک یا دو چابیاں ہوں گی اس ایک الماری میں ہم اگر سونا بھرنا چاہیں تو اربوں روپے کا سونا رکھ سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی چابیاں چالیس اونٹوں پر اٹھائی جاتی تھی اللہ اکبر لہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا نیک لوگوں نے کہا لا تفرح تو غرور نہ کر تکبر نہ کر ان اللہ لا یو شب الفر یشین بے شک اللہ تعالی غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وب تغیر فیم آتا کل ادارل آخر اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو آخرت کے گھر کو حاصل کر یعنی اس مال کو اللہ کی رام میں خرچ کر غریبوں کی مدد کر کے ساری کر دین کی ترویج و اشاعت میں لگا اور اپنے لیے جنت حاصل کر اس مال کو نعمت سمجھ اللہ کا کرم سمجھ اس مال کو غرور کا سبب نہ سمجھ والا تنسا نصوی بکم منت دنیا اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تو مر جائے گا یہ مال یہیں رہ جائے گا تو, تو یہ مال اللہ کی راہ میں دے دے یہ تجھے کام آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ بتاؤ تم اپنے مال کو پسند کرتے ہو یا دیگر لوگوں کے مال کو پسند کرتے ہو یعنی تم مالدار ہو جاؤ مال تمہارے پاس ہو یہ زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ کسی اور کو مال ملے تو تم خوش ہوتے ہو صحابہ کرم علی مردوان مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو خوشی اسی میں ہے کہ ہمیں مال ملے ایک انسانی فطرت یہی ہے کہ کسی کو اگر مال ملے تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ہمیں مالی نفع ملے تو آپ نے فرمایا کہتے تو تم یہی ہو لیکن کرتے اس کے خلاف ہو تم دوسروں کے مال کو پسند کرتے ہو پھر آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا جو پہن لیا اور پہن کا پرانا کر دیا جو کھا لیا اور کھا کر ضائع کر دیا اور اصل جو تمہارا مال ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا باقی جو تمہارا مال جمع ہے وہ تمہارا نہیں تمہارے وہ کا ہے کہ مرتے ہی تمہارا حق ختم ہو جائے گا آج بھی یہی ہے ہم بینک بیلنس کر رہے ہیں ہم اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ شاید مشکل میں کام آئے لیکن پھر موت آ جاتی ہے اور یہ مال ہمارے کوئی کام نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان انفقری لوگ محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے اس حدیث پر غور کیجیے آپ نے فرمایا بے شک لوگ فی فقری محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اور وہ کنجوسی کرتا ہے کیوں کہ یہ مال مجھے آگے کام آئے گا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے مال کام آئے گا کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں اس وجہ سے وہ آج ہی غریب بنا ہوا ہے نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کنجوسی میں لگا ہوا ہے رات دن اسے یہی فکر ہے کہ میرا مال کہیں ختم نہ ہو جائے اچھا اتنا خرچہ ہو گیا او آج تو اس دفعہ تو زکال ڈھائی لاکھ روپے نکل گئی یہ ایسی فکر کے اندر مریض بنتا جا رہا ہے ارے اس سے پہلے کہ موت یہ مال ہم سے چھین لے اللہ کی راہ میں دے کر اپنا حصہ ہم حاصل کر لیں فرما والا تنسا نصوی بکا مینت دنیا دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تو مر جائے گا تو آگے جو مال اللہ کی راہ میں دے گا وہی وہ حصہ ہے اپنا حصہ نکال لے ورنہ تو یہ لوگوں کا مال بن جائے گا وآحسن اور تو احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا غریبوں کی مدد کر کسی کو حقیر نہ سمجھ غرور نہ کربغل فساد اور زمین میں فساد نہ پھیلا اِن اللہ, لَا يحب پیشک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب تک پریشان ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں اللہ کرم کر دے بڑی حالات خراب ہیں معاشی طور پر بڑے پھنسے ہوئے ہیں اور جب نکل جاتے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اس وقت یا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں اگر کرتے بھی ہیں تو صرف ضمنا نرس کرتے ہیں ورنہ اپنی بڑائی اور اپنے فخر سے ان کو فرصت نہیں ملتی ارے ہم نے تو ایسی ٹیکنیک استعمال کی فنا مال کے بارے میں سب یہ کہتے تھے دام گر جائیں گے لیکن میں نے جب سوچا اور میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے وہ مال بڑی تعداد میں لے لیا اور اتنا نفع ہوا کہ سارے لوگ حیران ہیں ارے یہ میں کہیں ہمیں ڈبو نہ دے آدمی یہ کیوں نہیں کہتا ارے ہماری تو بھی طاقت ہی نہ تھی بس جو ملا اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے تو قارون نے بھی یہ کہا کال انما تی تو اللہ علم اندی ارے یہ مال تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے میری ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اولم یا کیا اس نے نہ جانا اور ہر ایک سے خطاب ہے جو مال کی وجہ سے گنا میں مبتلا ہے کیا وہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہل من قرونی من من هو اشد منہ کتن اللہ تعالی نے اس سے پہلے بے شمار بستیوں کو اور لوگوں کو ہلاک کر دیا من هو اشد منہ کتن جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ اکثر جمع اور اس سے بھی زیادہ مالدار تھے لیکن مال اور طاقت ان کے کوئی کام نہ آئی ولا یوس انوی مل مجرمون مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یعنی اس کی ضرورت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جانتا ہے قیامت کے دن مجرموں سے گناوں کے بارے میں سوال ہوگا انہیں شرمندہ کرنے کے لیے اس لیے سوال نہیں ہوگا کہ جیسے کورٹ میں عدالت میں جج پوچھتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا اللہ تعالی تو علیم ہے خبیر ہے فخر اب اس نے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے غرور کرتے ہوئے پہلے اپنی مالی طاقت لوگوں پر مالی روب دبدبا بٹھانے کی کوشش کی تاکہ لوگ موسا علیہ السلام کے مقابلے میں مجھ سے مروب ہو جائے فخر نکلا قوی اپنی قوم کے سامنے فی ہی اپنی دولت کی نمائش کے ساتھ یعنی چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سونے کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں چاروں طرف دولت کے انبار اور اس کی نمائش و نام و نمود ہو رہا ہے نام و نمود کرنے والے اور اپنی فیکٹری یا اپنے بنگلے کہ اپنی کار کی نام و نمود اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو غریب ہیں ان پر ہمارا روب داری ہو جائے اگر وہ اس لیے کرتے ہیں اگر یہ نیت ہے کہ ہمارا خاندان کے اندر ایک روپ دبدبا ہو جائے جی بڑے مالدار ہیں تو یہ نام و نمود انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور فی زمانہ تو چور اور ڈاکو ایسے لوگوں کو طاق میں رکھ لیتے ہیں کہ جو اس قدر مال و دولت کی نمائش کرے اسلام نمائش کو پسند نہیں کرتا اور خصوصاً اس انداز میں نمائش کرنا جس سے غریب احساس کم تری کا شکار ہوں اسلام کو یہ طریقہ ہرگز پسند نہیں ہے قول الدینہ یوری دون دنیا ہر دور میں ایسا ہوا کہ جو لوگ دنیا کے لالچی ہیں وہ ایسی چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا یا لئی لنا ہائے ہم پر افسوس ہے کاش ہمیں ملتا مسل ماں اوتیا قارون جیسا قارون کو ملا جیسا قارون کو دیا گیا کاش ایسا مال ہمیں بھی ملتا مال ہونا کوئی کمال نہیں ہے مال ہو اور اللہ تعالی مال کے فتنے سے بچائے غرور و تکبر سے بچائے بندہ فرما بردار ہو اللہ تبارک کا وطلا سے ڈرنے والا ہو مال کے حقوق ادا کرتا ہو تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے ورنہ یہ مال اس کے لیے عذاب ہے اور جس طرح مالدار کو ہم نصیب والا سمجھتے ہیں کہ جی بڑا نصیب والا ہے بڑا پیسہ ہے ان نہ وین تو یہ دنیا کے متوالے یہی کہنے لگے کہ بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے قول اللہ دین ات العلم ان لوگوں نے کہا جو علم والے تھے جنہیں علم دیا گیا وہی ارے تمہاری بربادی ہو تمہیں کیا ہو گیا یہ مال جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو ایسا مالدار کہ جو اللہ کا نافرمان فرمان ہے اس کے لیے یہ مال نعمت نہیں اللہ کا عذاب ہے سواب اللہ خیر المن آمن وہ عامل اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا جو نیک لوگوں کو سلا عطا فرمائے گا وہ بہتر ہے اس حقیر دنیا کے مال سے لمن آمنہ اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے وہ لہن اور اچھے عمل کرے سوبرود اور یہ جنت کی نعمتیں صرف صبر کرنے والوں کو دی جائیں گی جو مشقتوں پر پریشانیوں پر صبر کرے وہ جائے ذریعے سے مال کما سکتا ہو اور شریعت کی پابندی کر کے اللہ کو راضی کر کے مال کما سکتا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر حرام ذرائع اس کے سامنے آئیں تو بھوکا رہنے کو تیار ہو جائے حرام کی طرف نہ بڑھے فخصف نہ بھی بس ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا وہ بھی ہل اور اس کے مکان کو اور اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دیا اس کا سبب یہ ہوا کہ اس نے حضرت موسا علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو مقرر کیا جب اس نے کہا کہ موسا علیہ السلام زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور جب اس نے حساب کیا تو ہزار میں سے بھی ایک درہم کا حساب کیا جائے تو یہ بہت زیادہ رقم بن رہی تھی تو اس نے کہا اے بنی اسرائیلیوں مجھے بتاؤ اب موسا علیہ السلام ہمارے مال کو لینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو جس اس کے چپلوسی تھے وہ کہنے لگے کہ جو آپ کا حکم تو اس نے کہا کہ ہم ایسا موسا علیہ السلام کو بدنام کر دیں نعوذ نوز بنالے کہ بنی اسرائیل پھر ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو ایک بری عورت کو اس نے تیار کیا اس نے برائی کی تھی اور برائی کی وجہ سے اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی تو اسے بہت زیادہ مال دیا اور کہا اور بھی مال کا لالچ دیا بہت انعام دوں گا تو موسا علیہ السلام کے سامنے یہ سب کے سامنے اقرار کر لے کہ یہ بچہ موسا علیہ السلام کا ہے اور نوزب اللہ موسا علیہ السلام نے یہ حرکت کی ہے قارون حضرت موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسا بنی اسرائیلی لوگ جمع ہیں آپ کا وعظ اور آپ کی نصیحت سننا چاہتے ہیں آپ آئیے ان کو نصیحت کیجیے تو موسا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی عادت قریبہ تھی کہ جب نصیحت اور واز ختم ہو جاتا تو بعض باتوں کو آپ ہر واز میں دوہرایا کرتے قارون کو یہ پتا تھا تو آپ نے حزب عادت اس بات کو دہرایا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے سو کوڑے ماریں گے اور جو شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے موسا علیہ السلام یہ بتائیے کہ یہ سزا ہمارے لیے ہے یا جو بھی کرے اس کے لیے ہے آپ نے فرمایا جو بھی کرے اس کے لیے ہے تو کہنے لگا کہ موسا بنی اسرائیلیوں کو خیال ہے کہ آپ نے نوزب اللہ مزالے کی غلط کام کیا ہے اس نے عورت کو کھڑا کیا عورت گود میں بچہ لے کر کھڑی ہوئی اور موسا علیہ السلام کے خلاف بیان دینے والی تھی کہ موسا علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا عورت تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے توریت دی تجھے اس رب کی قسم جس نے من و سلوا کو نازل کیا تجھے اس رب کی قسم جس نے دریا کو سمندر کو بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا تو سچ سچ بتا کاپنے کا لگی اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا اور خوف خدا کو اس پر غلبہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے قارون نے مجھے اس کے لیے آمادہ کیا حضرت موسا علیہ السلام برداشت کر رہے تھے مگر جب اس قدر قارون نے ظلم کیا تو آپ سجدے میں گر گئے اور عرض کی پروردگار تو قانون پر اپنا عذاب نازل کر فرمایا زمین آپ کے قابو میں دے دی گئی حضرت موسا علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین اس قارون کو پکڑ لے اور آپ نے اس سے پہلے فرمایا جو قانون کا ساتھی ہے وہ قانون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ جائے تو جو قانون کے ساتھی تھے انہوں نے موسا علیہ السلام کے جلال کو دیکھا تو سب قائب ہو گئے اور موسا علیہ السلام کے ساتھ آ گئے صرف دو شخص قانون کے ساتھ کھڑے رہے اب آپ نے کہا زمین اسے تو پکڑ لے یہ گھٹنے تک زمین میں دھس گیا پھر آپ نے فرمایا زمین اسے پکڑ لے تو یہ اپنی کمر تک آ گیا پھر اس کا صرف چہرہ باقی رہا اور یہ چیخو پکار کرنے لگا پھر آپ نے فرمایا زمین تو اسے اپنے اندر لے لے تو زمین نے اسے اپنے اندر لے لیا تو یہ دونوں شخص جو باہر کھڑے تھے قارون کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے مسا علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قارون کی دولت پر آپ قابض ہو سکیں تو آپ نے فرمایا زمین تو قانون کے خزانے کو لے لے تو قانون کے مکانات اور اس کے خزانوں کو زمین نے اپنے اندر لے لیا اور وہ دو شخص بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے عبرت ہے مال کی وجہ سے یا عہدے اور منصب کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے یا کسی بھی طاقت کی وجہ سے ظلم کرنے والوں گناگاروں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ہی وبی وبدار بس ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے گھر کو اور اس کے مال کو بھی دھسا دیا فَمَا كَانَ لَهُ سرو نہ من دون اللہ اس کے پاس کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے اور اسے اللہ کے غزب سے بچا سکے عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ جب اللہ کا غزب آئے گا تو یہ دنیا کے لوگ ہمیں کچھ نہیں بچا سکیں گے ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں پما کان من المنت اور قارون خود اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا وہ اصبین مَكَانَهُ مکانسی صبح کے وقت وہ لوگ جو کل قارون کی جگہ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور قارون کو کہہ رہے تھے بڑا نصیبوں والا ہے یا وہ کہنے لگے وح اللَّهَ ان الرِّزْقَ علم یشا من عبادی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے اور یقدر اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے روزی کا زیادہ ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے اور روزی کا تنگ ہو جانا یہ بھی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے کبھی اللہ تعالی روزی دے کر آزماتا ہے اور کبھی تنگ دستی دے کر آزماتا ہے لو عَلَيْنَا اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا کرم نہ ہوتا لَخَسَفَ بِنَا تو ضرور ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں تھس جاتے وئی کا ان يُفْلِحُ ہو لا اصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان برباد ہو جائے جو کافر ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا